ایک تاریخی عبارت حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ان دونوں تصانیف نمبر ایک تفسیر صورت فاتحہ نمبر دو حقیقت السولاد کی پہلی اشاعت سن بارہ سو سینتیس ہجری کولکتہ سے ہوئی اس اشاعت کا خاتمۃ و ملاحظہ فرمائیں یاد رہے کہ پچھلے دور میں کسی کتاب کو شائع کرتے وقت اس کا مختصر تعارف خاطمۃ الطباء کے نام سے کتاب کے آخر میں ناشر کی طرف سے شامل کیا جاتا تھا الحمد کی تفسیر الحمد کی ہندی زبان میں جو حضرت رئیس المنین امام العارفین سید المسلمین قدوت الصالقین پیر و مرشد حضرت سید احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نفع پہنچائے اللہ ہم کو اور سب مسلمان بھائیوں کو ان کی بقا سے اور زائد کرے فیض اور ارشادان کا آپ اپنی زبان فیض و ہدایت ترجمان سے فرما کے جامع علوم ظاہری و باطنی جناب مولانا عبدالحئی صاحب دام فیضہ سے تحریر کروائی اور حقیقت صلات کی جو بیان نماز پنج ہے اور کئی فائدوں کے ساتھ جسے ایک فاضل کامل حضرت پیر و مرشد کے مریدوں میں سے حضرت کی زبان اقدس سے سن کر ہندی زبان میں لکھا ہے اہتمام سے عاص پیر خان اور وارث علی کے جناب مولوی محمد علی صاحب کی تصحیح سے مولوی بدر علی صاحب کے لیے چھاپے ہوئے تھے اگر عالی ہمت کسی مقام پر عبارت محاورے کے مخالف پاؤں تو زبان تانے کی دراز نہ کریں کیونکہ مقصود چھاپنے سے ماز خیر جماعت مسلمین کی اور بہتری خواص و عوام مومنین کی ہے نہ آرائش الفاظ کی لہذا جو قلمی مولوی صاحب ممدوح کا تھا اگرچہ بعض مقام پر خلاف محاورہ ہوئے بیعینی ہی جماعت الآخر کی بائیسویں تاریخ سن تیرہ سو سینتیس ہجری میں اعلیٰ حاجری حسولاۃ وسلام تباہ ہوا